الحمد لله، الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين استفاء خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه يجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة آل عمران أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع العليم إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتبك للمؤمنون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 حکم رب نچتے مطالعہ پرانے حکیم کے منتخب نصاب کا جو سلسلے مار درس ان مجالس میں ہو رہا ہے آپ کے علم ہے کہ اس سلسلے میں تقریباً ساڑھے تین ماہ تعتر رہا ہے اس لیے کہ آخری درس اٹھارہ جولائی کو ہوا تھا اس لیے کچھ ضروری محسوس ہو رہا ہے کہ بعض باتیں ذہن میں تازہ کر لیں پہلی بات یہ کہ منتخب نصاب کے ہم اس وقت پانچویں حصے کا مطالعہ کر رہے ہیں بلکہ ہم اس پانچویں حصے کے بھی نصف آخر میں اب ہیں نصف سے زائد کا ہم مطالعہ مکمل کر چکے ہیں یہ پانچواں حصہ در حقیقت صورت العصر کہ جو اس منتخب نصاب کا نقطہ آغاز ہے اس میں جو لوازم فلاح اور شرائط نجات بیان ہوئی ہے یعنی ایمان عمل صالح تواسب بالحق اور تواصب صبر ان میں سے جو آخری شرط ہے اس کی تفصیلات پر مشتمل ہے البتہ یہ کہ صبر کے جو مفہوم ہے ان میں سے ایک خاص مفہوم ہے کہ جس کی وضاحت ان حصوں میں کی گئی ہے کہ جو اس منتخب نصاب کے حصے پنجم میں شامل ہے صبر کے لغوی معنی پر ہم بڑی مفصل بحث کر چکے تھے صرف یہ بات تازہ کر لیجئے اس کا بہترین مفہوم ہے ہمارے محاورے میں کڑوے گھوٹ بھرنا یعنی ایسی کیفیات کے جو انسان کے لیے طبعاً انا گوار ہو ان کو برداشت کر کے اپنے موقف پر قائم رہنا اپنے آپ کو تھامے رکھنا ڈٹے رہنا جمے رہنا نہ کسی ٹیمپٹیشن یا لالچ سے اپنے موقف سے منحرف ہونا نہ کسی دباؤ یا تشدد یا ایزا یا پروسیکیوشن سے اپنے اس موقف سے علیحدگی اختیار کرنا یہ صبر ہے البتہ یہ کہ صبر کا استعمال جیسا کہ اس سے پہلے از کیا جا چکا ہے مختلف مواقع پر مختلف معنی میں ہوتا ہے چنانچہ ایک صبر ہے صبر الفاح اللہ کے احکام کی اتاث پر صبر کرنا اس لیے کہ احکام شریعت بہت سے ایسے ہیں جو نفس کو ناگوار ہیں وہ انہا لبیرت اللہ علخوا خود نماز کے بارے میں فرمایا گیا وسطرین و بے صبر وسط و انحا ال قبیرۃ نماز کی پابندی نماز کا دوام ولزین علا صلاوات اہم حافظ غول و الزین احمد ام اس کے لیے بھی بڑے صبر کی ضرورت ہے تو صبر الطاع اسی کا ایک منفی پہلو ہے صبر عن انباسیہ معاشیت سے اپنے آپ کو رو کے رکھنا اس لیے کہ بہت سے معاصی ایسے ہیں کہ نفس جو ہے انسان کا نفس امارہ اس کا جو حیوانی نفس ہے اس کا ایڈیا لیبی دو اس کے جو اینیمل انسٹنگس ہیں اس کی طرف کشش محسوس کرتے ہیں تو اپنے آپ کو روکنا اور تھامنا یہ گویا کہ صبر انل معافیا یہ دونوں چیزیں تو گویا کہ اسلام کے بنیادی تقاضوں میں سے ہیں اور جو سورت العصر میں ایمان کے بعد جو دوسری شرط لازم بیان ہوئی عمل صالح اس عمل صالح کے ضمن میں یہ صبر الطاح اور صبر انل مافیا ان دونوں کے مرحلوں کو انسان کو سر کرنا پڑتا ہے تیسرا ایک اور مفہوم اس لفظ صبر کا قرآن مجید میں آیا ہے اور وہ نہایت جامع اصطلاح کی حیثیت جیسے کہ ہمارے اس منتخب نصاب میں بھی جو حصہ سبم کا ایک درس ہے سورت الفرقان کے آخری حکومت مشتمل اس میں یہ لفظ آیا ہے اس مادہ میں وہ لائے کا یہ جزاول الغرف کا گویا کہ ایک بندہ مومن کی پوری زندگی کو اس لفظ صبر سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے اطاعت پر صبر ہے معافیت سے صبر ہے ابتلا اور ایزا اور آزمائشوں پر صبر ہے تو گویا کہ ہر اعتبار سے انسان اپنی امبیشنس کو کم کرے دنیاوی اپنی خواہشات کو کم کرے یہ تمام تقاضے ہیں بندہ مومن کی زندگی کے تو علاح کا جزدور اور عرفا کا بیما صبر یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں جنت کے بالا بالاخانے ملیں گے ان کے صبر کے بدلے میں اور بھی بہت سے مقامات ہیں انی جگہ تحم یوم بما سبنگ سورہ مومنون کے آخر میں بھی بالکل اسی مفہوم میں یہ لفظ آیا ہے کہ اہل جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیامت کے دن کہ آج میں نے انہیں جو بھی بدلہ دیا ہے وہ ان کے صبر کا بدلا وہ یا کہ پوری زندگی جو ہے بندہ مومن کی اس کو اس لفظ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے لیکن یہ کہ اس کے بعد ایک جو تیسرا مفہوم ہے صبر کا وہ ہے ابتدا آزمائش امتحان اس میں صبر لیکن اس ابتدا کی بھی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ انسان کو کوئی بیماری آ گئی کوئی اور حادثہ پیش آ گیا معاصاب میں مصیبت انفل عرض ولافی انفوس کو ملافی کتاب مل قبل نبراہ یہ وہ حوادث ہے کہ جو انسان کو عام طور پر بھی پیش آتے رہتے ہیں اہل ایمان کو بھی پیش آتے ہیں اہل کفر کو بھی پیش آتے ہیں تو اس پر صبر اس پر استقامت وہ بھی اپنی جگہ مطلوب ہے کہ کوئی شکوہ زبان پر نہ آئے اللہ تعالیٰ سے کوئی شکایت دل میں پیدا نہ ہو بلکہ انسان جو بھی حالات آ رہے ہوں ان پر صبر کرے لیکن یہ کہ ایک صبر وہ ہے اور وہ ہے در حقیقت ان دروس کا اصل مضمون وہ صبر یہ ہے کہ دعوت دین اور اقامت دین کی جد و جہد میں جب معاوندین اور مخالفین کی طرف سے مزاحمت ہوتی ہے اور اس مزاحمت کے زمن میں اہل ایمان کو پھر ابتلاح اور امتحان اور آزمائش سے دوچار ہونا پڑتا اس ایزا اور ابتدا اور آزمائش اور امتحان میں ثابت قدم رہنا یہ ہے در حقیقت صبر کا وہ خاص باب کہ جو ان دروس میں زیر بحث آ رہا ہے اس حوالے سے میں یش کر دوں کہ یہ جو حصہ پنجم ہے جس کے یہ دروس ہیں اس میں ہم نے اس مرتبہ کے درس میں خاصا اضافہ کیا ہے پہلے یہ حصہ صرف سات دروس پر مشتمل تھا اس مرتبہ میں نے اسے دس دروس پر مشتمل کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ در حقیقت جہاں تک تو صبر کے اصولی میں کا تعلق ہے وہ تو پہلے دوسرے دروس کے اندر مکمل ہو گئے لیکن در حقیقت اسی کے ضمن میں سیرت محمد اللہ صاحب سلات وسلام کا ایک جائزہ اور خاکہ ہمارے سامنے آ رہا ہے اس لیے کہ مکی دور میں مزاحمت کس نوعیت کی تھی وہ کس طرح کی تھیں اس میں کیا مراحل آئے ہیں پھر یہ کہ اس میں صبر کی تلقین آئی ہے وہ صبر محض جو ہے بغیر کسی جوابی کارروائی کے بغیر کسی انتقامی کارروائی کے بغیر کسی ریٹیلیشن کے صبر محض پیسو ریزسٹنس یہ مکی دور کا ایک خصوصی صبر ہے تو اس صبر کے ضمن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تحابۂ کے کی سیرت کا ایک خاصہ سامنے آتا ہے کسی طریقے سے پھر مدنی دور میں آ جو صورت بدلی ہے اب صبر نے مساورت کی شکل اختیار کی اب ظاہر بات ہے کہ اس قتال بھی ہوا پھر حکم قتال بھی ہوا پھر فرضیت قتال بھی ہوئی یہ مراحل جو ہے ایک کے بعد دوسرے جو بدل رہے ہیں تو اس میں امتحان ابتدا اور آزمائش کی شکلیں بھی تبدیل ہو رہی ہیں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی اس کے امتحان اور بھی ہیں تو اس طریقے سے تدریجن جب ہم نے مطالعہ کیا ہے ان حصوں کا تو اس سے خود خودصیرت متحرہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جائزہ ہمارے سامنے آ رہا ہے اور اسی کے بین السطور آپ کے علم میں ہے کہ اسی کے بین السطور منہج انقلاب نبوی کے جو ہمارے مباحث ہیں وہ بھی ہمارے ذہن میں تازہ ہو رہے ہیں کہ صبر کے یہ مختلف مراحل اور صبر و مسابرت کی جو صورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو محمد الرسول اللہ والذین معحو کو صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ مجمعین جو پیش آئی ہیں اس سے ہمارے سامنے وہ جو منہج انقلاب ہے وہ جو پروسس آف ریولیوشن ہے جو ہمیں سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے اس کے مختلف مراحل کا خاکہ سامنے آ رہا ہے اس اعتبار سے اب ہمارے اس منتخب نصاب کا سب سے بڑا حصہ یہی پانچواں حصہ ہے میں نے اس سے پہلے بھی بعض مواقع پر اعتراف کیا ہے اور آج پھر اسے ریکارڈ کرا رہا ہوں کہ میں اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ میرا چونکہ ابتدا سے اصل جو مطالعہ کا میدان رہا وہ قرآن حکیم میں نے حدیث نبوی کا مطالعہ بھی اور سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ بھی بال نہیں کیا تھا اصل میں خاص دور آیا تھا ہماری قومی زندگی میں پاکستان کے سیاسی حالات میں ایک مرحلہ آیا تھا جس میں صدر ضیاء الحق صاحب نے سیرت کانفرنسوں کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا ایک مرکزی سیرت کانفرنس ہوتی تھی اسلام آباد میں پھر صوبائی جو ہمارے صدر مقام ہیں ان میں گورنرس کے زیر اہتمام وہ کانفرنسیں ہوتی تھیں پھر یہ کہ تمام بڑے بڑے محکموں میں یہ کانفرنسیں منعقد ہوتی تھیں اور اس زمانے میں پھر جو بھی مختلف کانفرنسوں میں شرکت کے دعوت نامے موصول ہوئے اور بڑے اصرار کے ساتھ اور بڑی ہی جو سمجھیے کہ خوشامت کے ساتھ یہ لفظ میں استعمال کر رہا ہوں مجھے ان میں شرکت کی دعوت دی گئی تو اس سے ایک تحریک پیدا ہوئی سیرت کے بال استیاب اور گہرے مطابق اس اعتبار سے میں نے اس سے پہلے بھی ریکارڈ کرایا ہے کہ ضیاء الحق مرحوم سے جو بھی ہمارے شدید اختلافات رہے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں لیکن یہ کہ ہماری اس دعوت اور تحریک کو بال واسطہ طور پر دو فائدے بھی ان کے ذریعے سے پہنچے اور یہ بھی اصل میں ملم یشکر اللہ صلی اللہ یشکر اللہ ہمیں چاہیے کہ اس کا اقرار کریں تاکہ جس کا جو حق ہے وہ اس تک پہنچے حق بحقدار رسیم ایک تو یہ کہ یہ انہی کے دور میں ہوا تھا کہ چاہے ایک محدود عرصے کے لیے صحیح لیکن پندرہ مہینے تک مسلسل مطالعہ پرانے حکیم کا یہ منتخب نصاب جو ہے اس کا درس جو ہے پاکستان ٹیلی ویژن پر اور وہ بھی نیشنل حکم پر پورے ملک کے جتنے ٹی وی اسٹیشن ہیں ان سے بیک وقت جو ہے وہ ٹیلی کاسٹ کیا گیا اور اس سے واقعہ یہ ہے کہ پورے ملک میں خاص فضا پیدا ہوئی تھی یہ دوسری بات ہے کہ ان کی سیاسی مسلحتیں بعد میں آڑے آئیں اور انہوں نے وہ سلسلہ خود ہی بند بھی کر دیا اور دوسرا یہ جو میں اس وقت عرض کر رہا ہوں کہ سیرت کی جو کانفرنسیں انہوں نے کی اگرچہ وہ اکثر و بیشتر تو خالص ایک رسمی سی کانفرنس ہوتی تھی لیکن میں ذاتی طور پر انجیٹڈ فیل کرتا ہوں میں زیر بار احسان اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں کہ وہ ذریعہ بنی میرے لیے کہ میں نے ایک سیرت کا مطالعہ کیا اور گہرائی میں اس پر غور و فکر کیا اور اس کے بعد ہی اصل میں منہج انقلاب نبوی جو ہے پورے طور سے مجھ پر منکشف ہوا ہے تو یہ ہے اصل میں پس منظر اس ہمارے منتخب نصاب کے حصہ پنجم کا اب ذرا ایک جائزہ لے لیجئے جو جو سات سے جو دس دس بن گئے ہیں اس حصے کے پہلے ہمارے اس منتخب نصاب میں جو مکی دور کا صبر تھا جسے ہم نے صبر محض سے تعبیر کیا صبر ہی صبر کوئی جوابی کارروائی نہیں کوئی انتقامی کارروائی نہیں کوئی ریٹیلشن نہیں اپنے دفاع میں بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں یہ جو صبر ہے یہ سب سے زیادہ سخت صبر تھا سب سے مشکل صبر تھا کہ جو بکی دور میں ہوا ہے اس کے ضمن میں صرف دو درس تھے کہ جو پہلے ہمارے اس حصے پنج میں شامل تھے سورہ کبوت کا پہلا رقو یہ جامع ترین مقام ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس موضوع پر قرآن حکیم کا جامع ترین مقام وہ تیرہ آیات ہے کہ جو سورہ انکبوت کے پہلے رکوع میں شامل ہیں وہی ہمارا درس اول تھا اور دوسرا درس تھا پھر اسی سورج مبارکہ کے پانچویں چھٹے اور ساتویں رکوعوں پر مشتبل کہ جن میں ہدایات اللہ تعالی نے دی ہے کہ جب بندہ مومن یا اہل ایمان بحیثیت جماعت اس دور سے گزر رہے ہوں آزمائشوں کی بھٹیوں سے انہیں گزرنا پڑ رہا ہو ابتدا ہو امتحان ہو شدید سے شدید تر امتحانات ہوں تو ان میں انہیں کن امور کو مضبوط رکھنا چاہیے صبر و استقامت کے لیے انہیں کن ہدایات پر عمل پیرا ہونا چاہیے اس پہلو سے یہ دو درس جو ہیں اپنی جگہ پر بہت مکمل تھے لیکن اس مرتبہ ہم نے تیسرے درس کا اضافہ کیا ہے کہ سورہ انڈ کے دوسرے اور تیسرے اور چوتھے رکوع کی بھی متعلقہ آیات کو ایک مستقل درس کی حیثیت سے شامل کیا ہے اس طرح وہ دروس جو ہیں مکی صبر کے مباحث پر مشتمل وہ اب دو کے بجائے تین ہو گئے پھر یہ کہ مدنی دور میں جو اب صبر نے مسابرت کی شکل اختیار کی یہ لفظ وہ ہے کہ جو سورہ آل عمران کی آخری آئٹ میں آیا ہے یادین عامر <سلام> رو و صابر بطخ اللہ لال نقل تخو تو صبر سے مسابرت صبر ایک یک یکطرفہ عمل ہے جیسے قتل ایک یک یکطرفہ عمل ہے لیکن مقاتلہ یا قتال یہ دو طرفہ عمل ہے جوہد ایک یکطرفہ عمل ہے لیکن مجاہدہ یا جہاد یہ دو طرفہ عمل ہے اسی طرح صبر ایک یک طرفہ فنومنل ہے لیکن مساورت یہ دو طرفہ معاملہ ہوگا اس لیے کہ اب ہجرت کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کے بھی ہاتھ کھول دیے گئے تھے اوزین علی نذیر اوقات الون ابی اس اعتبار سے اب دو طرفہ معاملہ تھا اب اہل بکا بھی جانے دے رہے تھے اہل کفر اور اہل شرک بھی اپنے باطل دین کے لیے قربانیاں دے رہے تھے اور ادھر سے اہل ایمان ہے وہ بھی صبر کی بازی کھیل رہے تھے اور اپنی جانوں کی بازی کھیل رہے تھے تو اب یہ گویا کہ دو طرف پابل بن گیا تھا اس کے ضمن میں پہلے مدنی دور کے اس مسابرت کی بحث میں پہلا ہی درس جو ہمارا تھا وہ سورہ انفال کے پہلے رکوع اور آخری چار آیات پر مشتمل تھا اور اس کے حوالے سے گویا کہ غزوہ بدر کے مباحث تھے کہ جو اس میں شامل تھے اور سورہ بقرہ کی آیات ایک سو تریپن تک ایک سو ستاون کو محض اس میں تمہید کے طور پر درج کیا گیا تھا اب ہم نے ان آیات کو ایک مستقل درس بنایا ہے اس لیے کہ یہ ایک پیشگی تبدیلی تھی مل ربل ون کمبش منل خوف اے جو نقص منل ابال اے الفراط شریف صابری اس درس کو ہم نے چوتھے درس کی حیثیت سے اس منتخب نصاب کے سہ پنجم میں شامل کیا بلکہ اس میں اضافہ کیا ہے کہ یہ جو آیات آئی ہے قرآن حکیم میں سورہ بکرا میں ان سے پہلے بہت اہم مباحث آئے تھے کہ اس امت کی تشکیل ہوئی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل معذور کیے گئے اس مقام سے جس پر وہ دو ہزار برس سے فائز چلے آ رہے تھے اور ان کی جگہ پر اب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دسن ہوا اور اس کی علامت کے طور پر تحریل قبلہ یہ بڑے اہم مضامین ہے کہ جن کا اس درس رابع میں چوتھے درس میں اضافہ کیا گیا ہے اس کے بعد پا پانچواں درس بالکل نیا ہے کہ جو اس میں ہم نے شامل کیا ہے اور یہ تو میں آج دیکھ رہا تھا اپنے ان نوٹس کو کہ جن کے حوالے سے میں وہ درس دیتا رہا ہوں تو مجھے احساس ہوا کہ واقعہ یہ ہے کہ شاید یہ مضمون اس سے پہلے کبھی اس طور سے زیر بحث نہ آیا آپ کو یاد ہوگا اس کا عنوان تھا کزن قتال سے حکم قتال تک یہ تدریجاً معاملہ ہوا ہے کہ سورہ حج کی آیات ہیں اڑتیس تھا اکتالیس ان میں ازم کے تال ہے للذین وإن اللہ لقدیر پھر سورہ بقرہ کی آیات ایک سو نبے تھا ایک سو پچانوے اس میں حکم کے آیا ہے قاتلو فی سبیل اللہ یقاتلون اس کے بعد پھر آیت نمبر دو سو چودہ تو ہمارے پہلے دس کے ضمن ہی میں بیان ہو جاتی ہے اب ہنس تمت خل <سؤال> جنت و لما مسل الزین خلو قبلكم قبل متا نسول اللہ الا ام نس اللہ الا ام نسل اللہ قریب لیکن اس کے بعد آئے دو سو سولہ کا دو سو اٹھارہ اس میں وجوہ ایک کے تال ہے کوت بال ہے کمر اب کے تم پر فرق کر دیا وہ ہے وہ آسان تکرا وہ چاہیے وہ خیر النتو وہ آسان تو ہبو چاہیے وہ ہوا شبر النتو یا اللہ یاد وص اللہ اور پھر یہ کہ اس کے ساتھ ہی سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کا دوسرا نام سورہ کتال بھی ہے اور سورہ الفاظ اور سورہ نسا کی آیات کے حوالے سے یہ جو قتال کا دور شروع ہوا ہے مرحج انقلاب نبوی کا آخری برحلہ اس کے ضمن میں تمام بنیادی مباحث اس میں شامل ہو گئے ہیں تو الحمدللہ للہ کے اس اعتبار سے ہمارے اس منتخب نصاب کے پانچویں حصے میں یہ اضافہ بہت سیم تھی اور مفید ہوا ہے اس کے بعد پھر ہم نے جو ہمارے سابقہ ترتیب میں اس حصہ پنجم کا درس سوم تھا اب اس کو درس ششم کی حیثیت سے شامل کیا یعنی غزوہ بدر اور اس کے لیے سورہ انفال کی ابتدائی آیات اور سورہ انفال کی جو آخری چار آیات ہیں ان کے حوالے سے غزوہ بدر کے باعث اور یہی تک اب 18 جولائی کو پہنچے تھے اور اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ ساتواں درس ہے اس سہ پنجم کا جسم کے اصل میں غزوہ اہب جو ہے ایک مرکزی مضمون کی سے شامل ہے غزوہ اہد کی جو اہمیت ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں اور چار نکاح اس میں بہت موٹے ہیں کہ جن کو آپ پہلے سے ذہن نشیل کر لیں پہلے تو یہ کہ جدید اصطلاح میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ غزوہ عہد جو ہے وہ غزوہ بدر کا اینٹی کلامیکس غزوہ بدر میں جو شاندار فتح مسلمانوں کو حاصل ہوئی بے سر و سامانی کے عالم میں گئے تھے جنگ کا ابھی گویا کہ کوئی گمان بھی نہیں تھا جب مدینے سے نکلے تھے بلکہ قافلے جیسے کہ اس سے پہلے کے غزوات تھے اور سرایا تھے تو عام طور پر خیال یہی تھا کہ بس کسی قافلے کا راستہ روکنا ہے لیکن یہ کہ اس کے بعد وہ صورت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچانک پیش آ گئی اب تمہارے سامنے دو راستے کھلے ہوئے ہیں تو یا تو وہ جو لشکر چلا آ رہا ہے جنوب سے کیل کانٹے سے لیس اس کا مقابلہ کرو اور یا یہ کہ قافلے کی طرف جاؤ مہاراج یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا جو اللہ تعالیٰ نے صاحبہ اکرام کا لیا ہے اور وہ تین سو تیرہ بے سرو سامان جو ہے بالآخر ایک ہزار سے ٹکرائے ہیں جو پوری طرح تیاری کر کے کیل کانٹے سے لیس ہو کر چلے تھے مٹے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے موج زانہ فتح تافر بھائی تو اس سے جو اثر پیدا ہوا جو دھاک بیٹھ گئی خود مسلمانوں کے اندر واقعہ یہ ہے کہ اس کا بالکل اینٹی کلائمکس جسے کہا جاتا ہے وہ غزوہ احد میں ہوا ہے کس اعتبار سے اس کا مطالعہ بہت ضروری ہے اس لیے کہ جیسا کہ ہم وہ الفاظ پڑھیں گے تلکل یام الداب لحا بیناس یہ دن جو ہے یہ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں حالات بدلتے رہتے ہیں سختی کے ساتھ گرمی اور گرمی کے ساتھ سختی اور گرمی کے ساتھ سردی اور سردی کے ساتھ گرمی جسے ہم کہتے ہیں عام محاورے میں سرد و گرم چشیدہ جب تک کہ یہ دونوں حالات نہ آئے گویا کہ اس وقت تک پختگی پیدا نہیں ہوتی اس وقت تک جو ہے لوگوں کے اندر آئندہ کے مراحل کے لیے جو تیاری ہونی چاہیے اس کے تقاضے پورے نہیں ہوتے تو پہلی بات تو یہ کہ یہ غزوہ بدر کا بالکل اینٹی کلائمکس ہے دوسری بات یہ کہ اس میں عارضی شکست بھی ہوئی مسلمانوں کو اور بہت شریف چڑکا لگا ہے بلکہ یہ لفظی آگے آ جائے گا انہیں آیات میں تم کر ہوں گے فقد مسل قوم کر ہوں اگر آج تمہیں چرکا لگا ہے تمہیں زخم لگا ہے تم زخمی ہو گئے ہو تمہارے ستر جو ہے شہید ہو گئے ہیں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ مجروح ہوئے ہیں تو بہرحال یہ کہ یہ کیفیت جو ہے اس کو بھی سمجھ لو اور یہ اگر سامنے نہ آتی تو مسلمانوں کے لیے اس قسم کے حالات میں اسوہ رسول کیسے سامنے آتا اسوہ صحابہ کیسے سامنے آتا فتح ہی فتح ہوتی شادمانی ہی شادمانی ہوتی فتح ہی کے ڈنکے بج ہوتے تو یہ دوسری کیفیت بار بار دنیا میں تو یہ کیفیت آتی ہیں اور آتی رہیں گے اس میں اہل ایمان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے اس کے لیے ہمارے سامنے عثمائے رسول اور عثمۂ صحابہ کیسے آتا تیسری بہت اہم بات آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ جو اقامت دین کی جدوجہد ہے جس سے ہم اسلامی انقلاب کی جدوجہد کہتے ہیں اس میں نظم کی پابندی کی اہمیت کس درجے ہے ایک چھوٹی سی غلطی سات سو صحابہ اکرام میں سے صرف پینتیس صحابہ سے ایک خطا ہوئی اور وہ خطا بھی سوائے اس کے, کے نظم کی پابندی جو مقامی کمانڈر تھے ان کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی لیکن اس پر جو بھی سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف صدا اس کہ اللہ تعالیٰ کو اختیار حاصل تھا قدرت حاصل تھی کہ وہ ان کی خطا کو کنڈول کر دیتا معاف کر دیتا